ہم بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ سلا والسلام علی ملا نبی جبادہ أما بعد فأعوذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرى من كان ميتا فأحجيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. یمشی بہ فی الناس کمن مثله فی الظلمات ليس بخارج منها كذلك جزنا للكافرین ما كانوا يعملون صدق الله العظیم <العزيز> یہ سورۃ الانعام کی ایت نمبر 122 ہے جو آج ہم نے سب سے پہلے तिलावत کی ہے مفہوم اس کا یہ ہے اللہ فرماتے ہے اوا من کان میتن فاحیناه کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا نہ ہوں پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا بجا اللہ لہ اور ہم نے اس کو نور عطا کر دیا یمشی بہی فناس جس نور کے ساتھ وہ چلتا ہے انسانوں میں کمم مسل ہوں فض ظلمات جنمنہ یہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں ہے کزال کا ذکن ریل کا فری یا کافروں کی نظر میں وہ کام خوش نماد دکھائی دیتے ہیں جو وہ کرتے ہیں جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اس مراد کون ہے وہ شخص جو کافر تھا اور اللہ نے اس کو ایمان عطا فرما دیا جاہل تھا اور اللہ نے اس کو علم عطا فرما دیا تو قرآن کہتے ہے کہ کفر موت ہے ایمان زندگی ہے جہالت موت ہے اور علم دین یہ زندگی ہے کفر کو موت اور ایمان کو زندگی قرآن نے اس لیے قرار دیا کیونکہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے نباتات جتنی بھی قسم کی ہیں ان کا مقصد ہے ایوانات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے پانی کو پیدا کرنے کا مقصد ہے آگ کو پیدا کرنے کا مقصد ہے غرضے کے کوئی چیز بھی بیکار اور نکمی نہیں ہے تو انسان کا پیدا کرنا بھی کسی نہ کسی مقصد سے یہ خالی نہیں ہے وہ مقصد کیا ہے کیا انسان کی زندگی کا مقصد بار برداری ہے نہیں یہ کام تو گدا بھی کر سکتا ہے کیا انسان کی زندگی کا مقصد محض کھانا پینا ہے اور بچے جننا نہیں صرف یہ مقصد بھی نہیں ہو سکتا یہ کام تو ایسا ہے کہ جنگل کے درندے بھی کرتے ہیں کیا انسان کی زندگی کا مقصد خوبصورت گھر بنانا ہے نہیں اسے بھی انسان کی زندگی کا مقصد نہیں کہا جا سکتا یہ کام ایسا ہے کہ بعض پرندے اور کیڑے مکوڑے بھی اپنی اپنی استعداد کے مطابق کرتے ہیں شہد کی مکھی تو آپ جانتے ہی ہیں جیسا گھر بناتی ہے جس باریکی کے ساتھ اور جس مہارت کے ساتھ ویسا انسان شاید مشینوں اور آلات کے بغیر نہ بنا سکے تو کیا انسان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے یہ اچھی چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے لیکن اسے بھی صرف اسے کہ صرف یہی مقصد ہو اسے بھی انسان کی زندگی کا مقصد وحید قرار نہیں دیا جا سکتا وہ سے حیوانات بھی ہیں جو حیوانوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور خود انسانوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں آپ گدے کو دیکھیں تو وہ بھی انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہے گھوڑے کو دیکھیں اونٹ کو دیکھیں تو وہ بھی فائدہ پہنچا رہا ہے گائے اور بھینس کو دیکھیں تو وہ بھی انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں میں نے ابھی شہد کی مکھی کا نام لیا آپ اس کو دیکھیں تو یہ بھی انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے شہد کی مکھی کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں <خر offenders> کہ یہ اپنی ضرورت سے زائد شہد پیدا کرتی ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ شہد جتنا میں پیدا کر رہی ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی اپنی خوراک بہت کم ہے وہ اتنی محنت اور مشقت جو اللہ کے حکم سے کرتی ہے کہ بعض کتابوں میں بعض کتابوں میں میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایک مکھی کی عمر ہوتی ہے صرف چالیس دن لیکن ان چالیس دنوں میں وہ شہد کی تلاش میں اتنا سفر کرتی ہے اتنا فاصلہ طے کرتی ہے جتنا فاصلہ زمین سے لے کر چاند تک کے درمیان ہے واللہ عالم باب اور اپنی پوری چالیس دن کی زندگی میں اتنی مشقت اٹھا کر ایک چمچے کے برابر وہ شہد تیار کرتی ہے جبکہ اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے پوری اپنی زندگی کے لیے اتنی خوراک اس کی نہیں ہے تو وہ جانتی ہے مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے تو انسانوں کے لیے وہ کام میں لگی ہوئی ہے انسانوں کی نفرآسانی کے لیے کام میں لگی ہوئی ہے کسی طریقے سے انسان دیکھے تو حیوانات جو ہیں ان کا گوشت بھی انسانوں کے کام آتا ہے ان کی کھال بھی انسانوں کے کام آتی ہے ان کی ہڈی بھی انسان کے کام آتی ہے ان کے پٹھے وہ بھی انسان کے کام آتے ہیں بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو انسان کو حیوانوں کی زندگی سے عبرت اور نصیحت دلانے کی کوشش کی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حیوانات ہیں ایک قسم کے حیوانات وہ ہیں جن سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے تکلیف یا نقصان شاط و نادر کبھی کبھی جیسے گائے بھینس ہے فائدہ ہی فائدہ ہے حد یہ کہ ان کے گوبر سے بھی فائدہ ہے بہت سے گروں کے چولہے جلتے ہیں ان کے گوبر سے اور میں نے گوبر اکٹھا کرنے والوں کو خود اپنی نظروں سے ان کے گوبر پر لڑتے ہوئے دیکھا تو مجھے عبرت بڑی حاصل ہوئی جب میں نے دیکھا کہ گوبر پر لڑ رہے ہیں میں نے کہا اسی طریقے سے انسان دنیا پر لڑتے ہیں اور جو حرام پر لڑتے ہیں ایسے جیسے گوبر پر لڑتے ہیں مگر لڑ رہے ہیں رشتے بھی توڑ دیتے ہیں خون بھی بہاتے ہیں ایمان بھی خراب کرتے ہیں جوٹی کسمے بھی کھاتے ہیں گوبر کی کھاتا تو بہنس اور گائے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے لیکن ان سے تکلیف اور نقصان شاد ہونا نہ کبھی کبھار کوئی ایسی بھینس ہوگی کوئی ایسی گائے جو ٹکر مار دے جو تکلیف دے دوسری قسم کے حیبانات وہ ہیں جو کہ تکلیف دیتے ہیں زیادہ تر مگر وہ بھی جب ان کا دا لگ جائے فائدہ ان میں بھی ہے جیسے سانپ اور بچھو تو یہ تکلیف دیتے ہیں نقطان دیتے ہیں لیکن لوگوں نے شہد کے زہر کا علاج خود سانپ کے زہر کا علاج خود سانپ کے اندر تلاش کیا ہے تو فائدہ بھی ہے اس سے تیسری قسم کے حیوانات وہ ہیں جو نہ تکلیف دیتے ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں جیسے گی گڑ وغیرہ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ تین قسمے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے انسان تم تو اشرف المخلوقات ہو ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اشرف مسجود ملائکا جس کے سامنے فرشتوں نے سیدا کیا جس کے بارے میں اللہ نے کہا اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑھایا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس میں میں نے اپنی رو پھوکی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو میں نے اپنا علم ادا کیا ہے تم تو اشرف المخلوقات ہو اگر ان حیوانوں جیسے نہیں بن سکتے جو فائدہ پہنچاتے ہیں تو کم از کم ان حیبانوں جیسے تو بن جاؤ جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں لیکن کتنے ہی انسان ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ شاید ہی ان کی ذات ذات سے کسی کو فائدہ ہو سانپ اور بچھو جیسی زندگی گزارتے ہیں جب موقع ملے ڈس لیتے ہیں باز نہیں آتے اپنے محسنوں کو بھی دسنے سے بعض نہیں آتے تو عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک نفرسانی کا تعلق ہے تو حیوانات بھی فائدہ پہنچاتے ہیں نباتات بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے نباتات کی ایک ایک چیز جڑ پتے شاخیں اور ان کا پھل ان کا پھول یہ ساری چیزیں انسان کو پیدا پہنچاتی ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے صرف بار برداری نہیں صرف کمانا پیسہ کمانا نہیں صرف کھانا پینا یہ بھی نہیں صرف بچے پیدا کرنا یہ بھی نہیں صرف دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ بھی نہیں اصل چیز یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ انسان کو ساری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ ساری مخلوق کے جو فوائد ہیں وہ صرف اس زندگی تک محدود ہیں اور ساری مخلوق کی تگ و دو جو ہے وہ اس زندگی تک محدود ہے لیکن انسان کی نظر اس زندگی کی اور اس دنیا کی ابتدا پر بھی ہے اور اس کی انتہا پر بھی ہے اور ابتدا اور امتحا کے علم کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا تو انسان کی زندگی کا بڑا مقصد وہ ایمان ہے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا اور اس کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے تو جو اس مقصد کو پورا کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اس مقصد کو پورا نہیں کرتا وہ مردہ ہے تو اس لیے اللہ نے کافر کو مردہ قرار دیا اور مومن کو زندہ قرار دیا تو فرمایا کہ ایک شخص مردہ تھا کافر تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا ایمان عطا فرما دیا بج الہ نور اور ہم نے اس کو نور عطا کر دیا جس کو ایمان کی حقیقت مل جائے اس کو نور مل جاتا ہے ایمان کی وجہ سے بھی نور پیدا ہوتا ہے بھائی جیسے یہ بجلی پیدا کرنے کے مختلف ذرائع اور اسباب ہے نور پیدا کرنے کے مختلف طریقے پانی سے بھی بجلی پیدا کرتے ہیں کچرے سے بھی بجلی پیدا کرتے ہیں شمسی توانائی سے بھی روشنی پیدا کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں بجلی پیدا کرتے ہیں لیکن ایک روشنی ایسی ہے ایک بجلی ایسی ہے جو کہ نہ پانی سے پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی شمسی توانائی سے بلکہ وہ روشنی ایسی ہے جو ایمان سے اور ایمان والے اعمال سے پیدا ہوتی ہے اور یہ جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس روشنی سے صرف یہ دنیا روشن ہو سکتی ہے قبر اس روشنی سے روشن نہیں ہو سکتی آپ کسی کی قبر کے اندر ہزار والٹ کا بھی بوجھ لگا دے بلب لگا دیں اور ٹیوب لائٹ لگا دیں تو اس کی وجہ سے اس کی کبر روشن نہیں ہوگی یا اس کی کبر پر ہزاروں دیے اور کم کمے جلا دیں تو اس کی وجہ سے اس کی کبر منور نہیں ہوگی خبر منور ہوگی ایمان سے اور ایمان والے امال سے نماز سے نور حاصل ہوگا کلمے سے نور حاصل ہوگا سبقے سے نور حاصل ہوگا تلاوت سے نور حاصل ہوگا اور ایسا نور جو قیامت کے دن باہر آ جائے گا چنانچہ ایمان والا جو ہے یہ دنیا میں بھی نور کے اندر چلتا ہے ایمان کے نور کے اندر اور قیامت کے دن بھی نور کے اندر چلے گا قیامت کے میں کوئی نور نہیں ہوگا کوئی روشنی نہیں ہوگی سوائے ایمان کے نور کے تو جس کے ساتھ ایمان ہوگا جسے ایمان کی حقیقت حاصل ہوئی ہوگی ایمان والے اعمال کیے ہوں گے تو اسے روشنی حاصل ہوگی اور جس نے ایسا نہیں کیا ہوگا وہ تاریخی میں ہوگا اور نور کی بات آئی تو یہ بھی سن لیجئے میرے بھائیو اب یہ چیزیں ایسی ہیں مادی سوچ رکھنے والے کی سمجھ میں یہ نہیں آ سکتی یہ کیا نور ہے لیکن جو ایمانی سوچ رکھتا ہے جو قرآنی سوچ رکھتا ہے جو اسلامی سوچ رکھتا ہے اس کی سمجھ میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں اب حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا نور یہ صرف دل میں نہیں ہوتا بلکہ ایمان کا نور دماغ میں بھی ہوتا ہے ایمان کا نور کانوں میں بھی ہوتا ہے آنکھوں میں بھی ہوتا ہے کانوں میں بھی ہوتا ہے زبان میں بھی ہوتا ہے ہاتھوں میں بھی ہوتا ہے گوشت میں بھی ہوتا ہے پٹھوں میں بھی ہوتا ہے ایمان کا نور آگے بھی ہوتا ہے پیچھے بھی ہوتا ہے جو واقعی مومن ہو وہ نور کے حالے کے اندر چلتا ہے اس کو ہر طرف سے نور گھیرے ہوئے ہوتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک دعا کیا کرتے تھے ہو سکے تو وہ دعا یاد کر لیں ورنہ مفہوم تو ہر کسی کو یاد کر لینا چاہیے آسان ہے اور اللہ سے کبھی کبھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم کی قلبی نورا وقی بسر نورا وقع نورا حضور اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ نور پیدا فرما دے میرے دل میں نور میری آنکھوں میں نور میرے کانوں میں نور میرے دائیں نور میرے بائیں نور میرے پیچھے نور میرے آگے نور اے اللہ مجھے نور اتا فرما دے اور اے اللہ میرے پٹھوں میں نور میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور میرے بالوں میں نور میرے چمڑے میں نور میری زبان میں نور پیدا فرما دے وہ جلکی نفسی نورا میرے نفس میں نور پیدا فرما دے وہ آزم لی نورا میرے نور کو بڑھا دے وَجْحَلْنِي نُورًا اللہ مجھے نور ہی بنا دے وَمِن فوقی نورا وَمِن تحتی نورا اے اللہ میرے اوپر بھی نور میرے نیچے بھی نور اللہم اعطینی نورا اے اللہ مجھے نور عطا فرما دے تو جیسے ہوتے ہیں کہ کسی کو محفوظ کر دیا جاتا ہے کسی طریقے سے کہ کوئی اس پر حملہ میں کر سکے باڈی گارڈ کے ذریعے سے اور زرا کے ذریعے سے اور لوہے کے لباس کے ذریعے سے بکتر بند گاڑی کے ذریعے سے آج کر مختلف گاڑیاں نکل ان کے ذریعے سے کہ کوئی ہتھیار اثر نہ کر سکے تو جس کے دل میں جس کے کانوں میں جس کی آنکھوں میں جس کی زبان میں جس کی گوشت میں واقعی ایمان کا نور پیدا ہو جائے تو شیطان اس کے آس پاس پھرتا رہتا ہے لیکن اس پر اس کا دعو نہیں چل سکتا تو ایسا اس کو نور گھیر لیتا ہے ہر طرف سے اور یہ حقیقت ایسی ہے کہ سچا مومن اس کو بیان تو نہیں کر سکتا محسوس کر سکتا یہ تو نہیں بتا سکتا یہ دیکھو میرے آگے نور ہے یہ دیکھو میرے دائیں نور ہے یہ تو نہیں بتا سکتا لیکن محسوس کر سکتا ہے اب کوئی غیر محرم مرد یا عورت سامنے آیا تو جو ایمان والا ہوگا اس کی نظر خود بخود جھک جائے گی اب یہ نظروں میں نور تھا نظروں کو جھکا دیا اس نے جھکنے پر مجبور کر دیا زبان سچ بولتی ہے جھوٹ بولنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تو کہ زبان میں نور پیدا ہو گیا تو بھائیوں یہ نور پیدا ہو جاتا ہے جسے اللہ پاک ایمان کی حقیقت عطا فرما دیں اور جس کے دل میں نور پیدا ہو جائے اسے اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت نظر آتی ہے کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آتا ہے اور عمل کرنے کا جذبہ اور دائیا اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا اب امن کان میتن کہ جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا بجا اللہ لہ نور ہم نے اس کو نور عطا کر دیا یم شیب ہی جس کے ذریعے سے وہ چلتا پھرتا ہے لوگوں میں کمم فی ظلمات یہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہے تاریکیوں میں کئی تاریخیاں قرآن کریم نے اکثر نور کو واحد ذکر کیا ہے مفرت لفظ کے ساتھ اور ظلمات کو جمع کے سیگے کے ساتھ ذکر کیا ہے یہاں پر بھی ایسی نور مجعلنا له نورا جمشی بهی پی الناس نور کو واحد کے سیگے کے ساتھ کمم مثلہو في الظلمات ظلمات کو جمع کے سیگے کے ساتھ اسی طریقے سے کئی جگہ قرآن کریم میں اللہ وليلذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم التاغود ل رجون نور گل ظلمات تو نور کو اللہ نے واحد کے سیگے کے ساتھ ذکر کیا اور ظلمات کو جمع کے سیگے کے ساتھ سچائی کا راستہ تو صرف ایک ہے گمراہی کے راستے کئی سارے ہو سکتے ہیں ہدایت کا راستہ ایک ہے ضلالت کے راستے بہت سارے ہو سکتے ہیں تو فرمایا کیا یہ شخص اس جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں کے اندر ہے ظلمات کے اندر پھر ایک شخص کے اندر کئی تاریخیاں ہو سکتی ہیں اس کے اندر کفر بھی ہے شرک بھی ہے منافقت بھی ہے ظلم بھی ہے شہبت پرستی بھی ہے تو گویا کے کئی تاریخیوں میں ہے جیسے کہ اللہ نے سورہ نور میں فرمایا او کا ظلمات بحری لاہو موجم منفوقی موجم منفوقی صحاف ظلم تم باز ہوگا ہوتے ہیں کتنی تاریخیوں میں پھنسے ہوئے جیسے کہ کوئی گہرے سمندر میں ہو گہرے سمندر میں اور اس کے اوپر موج موج کے موج اور اوپر بادل قربان جائیے قرآن کی سچبی پر بھی کیا کہا ایک تو سمندر بڑا گہرا پھر اس گہرے سمندر کے اوپر موج موجوں کے اوپر موجے اور اوپر بادل اب دیکھیے جب اوپر بادل ہوگا تو سورج کی روشنی بہت کم نیچے آ سکے بہت کمزور اور جو آئے گی اس کو اوپر والی موجیں بکھیر دے اور جو باقی بچے گی تو نیچے والی موجیں تو بالکل ختم کر دیں تو کوئی اثر روشنی کا سمندر تک نہیں پہنچ سکے گا تو جو شخص سمندر میں ڈوب رہا ہے تو سورج کی روشنی کا کوئی اثر اس تک نہیں پہنچ سکے گا تائکیوں کے اندر سورج تو چمک رہا ہے لیکن آگے بادل ہے پھر موجے موجوں کے اوپر موجے اور پھر نیچے گہرا سمندر اس میں یہ ڈوب رہا ہے تو اللہ ہے یہ ڈوبنے والا اتنی تائیکیوں میں ہے کہ اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو نظر نہیں آئے گا اخرت یدہ لم یکرا جب اپنے ہاتھ کو نکالے تو اپنا ہاتھ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا اتنی تاریخی تو جو شخص کئی قسم کی تاریخیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کفر کی منافقت کی شرک کی شہبت پرستی کی ظلم کی گناہوں کی تاریخیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایمان کا صورت قرآن کا صورت چمکتا رہتا ہے لیکن اس تک روشنی کی کوئی کرن نہیں پہنچتی ہے وہ ظلمتوں میں ہوتا ہے کمم مسلح کی ظلمات ان سے نکلنے والا نہیں ہے نکلنا چاہتا ہی نہیں طلب ہی نہیں ہے جس کے اندر طلب ہوگی نا بھائیوں اللہ پاک اس کے لیے تاریخیوں سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا کزانی کا کی نظر میں وہ کام خوش نما دکھائی ہی دیتے ہیں جو وہ کرتے ہیں یہ عجیب اللہ کا نظام ہے بعض کی نظر میں اللہ نے توحید کو مسئین کر دیا اور بعض کی نظر میں شرک کو متعین کر دیا بعض کی نظر میں اطاعت کو مسین کر دیا اور بعض کی نظر میں معاشیت کو متعین کر دیا گیا اللہ اکبر بدھ کے سامنے جھکنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور مب کو اللہ کے سامنے جھکنے میں بڑا مزا آتا ہے تو مسئین کر دیا گیا قریطر اللہ فرماتے کسی طریقے سے ہم نے ہر بستی کے اندر ہر شہر کے اندر ہر ملک کے اندر وہاں کے سرداروں کو جرائم کا مرتکب بنا دیا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ کسی غلط عمل کا نظروں میں مزین ہو جانا یہ ایک آزمائش ہے اسی طریقے سے یہ بھی آزمائش ہے کہ سردار جرائم میں مبتلا ہو گئے لیڈر جرائم میں مبتلا ہو گئے یہ جو اللہ پاک کی طرف نسبت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر بستی کے اندر وہاں کے سرداروں کو جرائم کا مرتکے بنا دیا تو اللہ تعالی کی طرف نسبت تقویمی اعتبار سے ہے الْعِلَل ہونے کے اعتبار سے ہے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اللہ اس بات پر راضی ہے کہ لیڈر اور وڈیرے جرائم کا ارتقاب کریں اب جب روا وڈیرے لیڈر خان اور چودھری یہ جرائم میں مبتلا ہو گیا تو عوام بھی انہی کے تابع اس لیے کہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے بڑوں اپنے بادشاہوں اپنے لیڈروں کے دین پر ہوتے ہیں جیسے وڈیرے ویسے ہی ان کی رعایت جیسا لیڈر ویسے ہی اس کے کارکن یہ ضروری نہیں ہے بھائی کہ سارے سردار مجرم ہوں یہ ضروری نہیں سردار بعض اچھے بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مجرم صرف سرداری ہوں عام لوگ بھی مجرم ہو سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وٹیرے اور لیڈر پہلے جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے بعد نیچے والے لوگ عام رایا اور ان کے کارکن ان کے مقتدی ان کے پیروکار ان کے مریب وہ بھی جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی اس قوم کی ہلاکت کا وقت ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ اسرہ میں فرمایا وَإِذَا عَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً عَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُ فِيهَا فَحَقَّ عَلِيهَا الْقَوْلِ فَدَمْرْنَا هَا تَدْ جب کسی قوم کی ہلاکت کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں کے خوشحال لوگ بڑے لوگ ان کے لیڈر وہ کس کو خجور میں معافیت اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں